بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بغيا بينهم فحد اللہ کل کے درس میں یعنی آج نمبر دو سو بارہ میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے ہاک کے دشمن بننے کا ایک سبب بیان کیا تھا وہ حب جاہ اور حب مال عہدے کی بھوک اور مال کی بھوک یہ دو ہفسے جو ہیں یہ بندے کو دین کا دشمن کر دیتی ہیں کیونکہ دین متیم جو ہے وہ پھر اپنا راہ جو ہے وہ بیان کرتا ہے تو آج ہر وہ بندہ جو نفس پرست ہو خواہش پرست ہو جیسے لبرل سیکولر ہیں دین جہاں بھی رکاوٹ بنے گا نا ان کی خواہشوں کے پورا ہونے میں یہ وہیں پہ دین کے خلاف ہو جائیں گے دین کے ہی دشمن بن جائیں گے وہیں پر ٹھیک ہے نا جی آج جیسے سر عام کہتے پھرتے ہیں یہ لوگ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ کون ہے مولوی بتائیں کیونکہ کہتے ہیں جی ہم سود لینا چاہتے ہیں آئی ایم ایف سے مزید لینا چاہتے ہیں مولوی میں روکتے ہیں بولی رکاوٹ ہوا اب ان کو کون سمجھائے اس نے بےڑا غرب کیا سری لنکا کا جو آج حال ہوا وہاں کا صدر بھاگا ہوا ہے وہاں سے سارے وزیر بھاگ گئے کیونکہ وہاں کے رہنے والے مسلمان نہیں تھے کافر تھے تو ان کافروں نے کہا کہ جنہوں نے ہمیں ڈبویا جن زلیلوں نے وہ سخی کیوں رہے جنہوں نے ہمارا بیڑا قرض کیا ہے یعنی کہ وہاں پہ آج لوگوں کے پاس پٹرول لینے کے پیسے نہیں ہیں گاڑیاں تک کھڑی کر دی ہیں بڑی گاڑیاں موٹر سائیکلیں ان کی بند پڑی پیدل چل رہے ہیں لکڑی کے سائیکل بنا لیا انہوں نے اسی پہ بھاگتے پھرتے لینے کیسے تیار کیا انہوں نے سائیکل پہ آ گئی پوری قوم ان کی کھانے پینے کی چیزوں کی قلت تک ہو گئی ہے آئی ایم ایف نے بیڑا خرک کر دیا امریکہ نے تباہ برباد کر دیا کچھ بھی نہیں رہنے دیا ان کے پاس اب پوری حکومت ان کی بھاگ چکی ہے سارے وزیر مشیر ٹوٹل ہاں فواد بھی بھاگ ہے سارے شیطان بھی بھاگ چکے اب ہماری حالت کیا ہے جن زلیلوں نے ہمیں ڈبویا ہے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے جلسوں میں جا رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں جلسے میں ان کے لوگ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے بازی کر رہے ہیں کہتے تو نہیں آنا ہے پھر تو نہیں آنا ہے وہ کہتے کام معمولی کام تھوڑا ہے انہوں نے ہمارا بیڑا گرو کیا ہے ایسی دنائی اور ہمارا بھی تو کام بنتا ہے نا ہم دوبارہ منتخب کریں تاکہ جو بچا کچا خون ہے وہ چوس لیں جو کتنا پڑ گئے پوری یعنی کہ پاکستانی قوم کو کوئی چیز نہیں رہنے دی انہوں نے ان کے پاس ہے ان کے اپنے بچے باہر پڑھے ہیں ان کے سارے جناب علاج ان کے باہر ہوں ان کی جدادیں ساری باہر ہوں اور قوم جو ہے یہاں پہ بے اپ کون ہے میں جی پاکستان کا بیٹا ہوں, بیٹا ہوں میں پاکستان کی بیٹی ہوں تو جناب اپ کی کوئی چیز اور بھی ہے پاکستان میں انہاں کا اور تو کوئی بھی نہیں ہے یا انہاں کہ یہ بیوقوف قوم ہے ہم ان پہ حکومت کرنے آتے ہیں بس وہ آئے اور کی اور یہاں سے نکل گئے۔ یہ جتنے بھی بڑے پھرتے ہیں زیادہ پھلوں والے ہیں میاں والی کے ٹرک ایک بھی دکھائی نہیں دیتا یہاں ہونے کے بعد کی دیتے ہیں یہاں یہاں پہ میں اور آپ جیسے غریب لوگ رہتے ہیں وہ کچھ بھی ہو جائے بارش ہو آندھی ہو ظلم ہو ڈرون ہو بمبو دھماکہ ہو جو بھی ہو ہم یہی پڑے غریب لوگ باقی ان کی تو ہر چیز باہر ہے یہ تو اللہ تبارک ہوتا رہا جس قوم کی مت مار دے میں کل یہ آئے مبارکہ سوچ رہا تھا یہ آئے مبارکہ جو ہے یہ مولو نے پڑھ پڑھ کے اس کا مطلب ہی اور یہ چیز سمجھایا لوگوں کو کہ تم پر اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کے پاس آؤ کہتے ہوتا ہے حبیبِ علیہ السلام کے پاس آنا۔ کہا آگے کچھ اور بھی ایک یہ ہے کہ بندہ ایک انفرادی گنا کرے ایک ہے اجتماعی گنا کرے رسول علیہ السلام کے دین کے ساتھ غداری کرے پاکستان بنا تھا رسول علیہ کے دین کے نفاذ کے لیے یہاں سے دین نے پھر پوری دنیا پر نافذ ہونا تھا لیکن تم نے کیا کیا آج ستر سال سے زیادہ رسولسلام کے دین کے ساتھ غداری کر رہے ہو اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے جاؤ اور سارے کے کے سارے کے دین دین کی کی میں میں آ جاؤ جاؤ رسول اللہ, علیہ کی رسول اللہ ہم سے گناہ ہوئے ہم سے سے کے کے ساتھ دشمنی بھی کیا ہے بھی کیا ہے سارا کچھ کیا ہے اب آپ بھی بخشش مانگے رب سے ہم بھی معافی مانگتے اپنے گنا سے اللہ تبارک کرم بابا دین کے ساتھ دین کے دامن میں آتے ہیں دین کی پناہ لیتے ہیں اب اللہ تبارک مطالعہ میں معاف کر دے بتائیں بھائی یہ بیان کیا ہے کبھی کسی نے یہ تم اتنی بڑی غداری کر چکے ہو دین کے ساتھ دشمنی کر چکے ہو سب سے بڑا ظلم بندے کا مومن کا اپنے ساتھ یہی ہے کہ اس بندہ مومن کو رسول علیہ السلام کے دین کا نظام پسند نہ آئے یہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے اپنے آپ کو جہنم کا بنا رہا ہے وہ بندہ کہ اسے جناب کفر کا گند کفر کا فساد جمہوریت پسند ہو لیکن رسول علیہ کا دین پسند نہ رسول علیہ, کا نظام پسند نہ, رسول علیہ کا نظام پسند نہ ہو بتائیں تو اللہ کو پڑھنا چاہیے تھا نہیں پڑھنا چاہیے تھا ان کو بتانا چاہیے تھا نہیں بتانا چاہیے تھا کہ لوگوں دیکھو تم تم سے ظلم ہوا ہے ایک ہے انفرادی گناہ چھپ کے بندہ گناہ کر بیٹھے اس کے لیے حکم ہے کہ وہاں جائیں تو اجتماعی گناہ جو ہو پوری امت کر رہی کر رہی ہو پوری قوم ہی کر رہی ہو پورے پاکستانی کر رہے ہوں مولوی پیر خود اس میں مبتلا ہو چکے ہوں بڑے بڑے پیر ساتھ ہو چکے ہوں یہ پیر جو ہے نا یہ بھی ٹچ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں جیسے اس نے کہا تھا نا پتہ نہیں اس... سوری دا کیا کہتے ہیں قاسم سوری سوری کہتے ہیں اسے. وہ اسے اسے ساتھ ملا کے اس نے کہا عمران خان کو کہ آپ ذرا اسلام کا بھی ٹچ دیتے میں نے کہا یہ منافقوں کے ٹچ ہوتے ہیں مومن کے سچ ہوتا ہے مومن کے کیا ہوتا ہے سچ ہوتا ہے مومن ہر کام میں سچا ہوتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ خطبہ دے رہے تھے نا یزیدیوں کو خطبت دیتے ہوئے امام حسین رضی اللہ سارے عبید سار دنیا میں لوگ جو ہے نا سارے کے سارے یہ دنیا کے غلام ہیں اللہ اکبر اتنی حیران کن بات اور یہ آج کے دور میں تو ایسی پائی جا رہی ہے ایسا اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے ایسے جناب اس کا یہ منظر پیش ہو رہا ہے کہ بندہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت امام حسین پاک رضی اللہ عنہ فرمایا کہ الناس عبيد میں لوگ سارے جو ہیں یہ دنیا کے غلام ہیں میں کہ رہا دین میں دین جو نہیں ان کی زبان پر رہتا ہے بس یہاں پر زبان پر دین رہتا ہے بس اپ نے فرمایا کہ جیسے کوئی مصیبت آ جائے میں کہ یا پھر ما درت معائشهم ان کی روٹی تھوڑی تنگ ہو جائے اپ نے فرمایا کہ دین کو ٹھوک دیتے ہیں پھر دین تھوک کیوں محمد زبان پر ہوا نا اس طرح کیا گیا تو بتائیں پیار اور محترم بھائیو انہوں نے وہی حال کیا نہیں کیا منافق بندہ لبرل سیکولر بندہ دین کا ایسے دشمن ہوتا ہے دین کا ایسے مخالف ہوتا ہے جہاں دیکھا اس کے مفادات میں دین آڑے آ رہا ہے دین کا مخالف ہو گیا دین ہی چھوڑ دیا لکھ کے جناب میں قادیانی ہوں میں ختم نبود کو ماننے والا نے دیکھے نا اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی چلو لندن چلتے ہیں یہاں سے خط بھیجا انہیں جناب مجھ پہ بڑا ظلم و ستم ہو رہا ہے میں قادیانی ہوتا ہوں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جائیں پھر ہم آپ کو سیاسی پناہ دیتے ہیں مذہبی پناہ دیتے ہیں یہاں سے وہاں گیا جناب وہاں اسے قادیانیوں کی لڑکیاں بھی مل گئی نکاح کے لیے انہوں نے کاروبار بھی اسے سیٹ کر دیا وہاں جا کے اس نے کہا میں نے تو اوپر اوپر سے کہا تھا میں کادیا نہیں میں نے کہا اوپر اوپر سے یہ بھی کہہ دیتے کہ تمہارا ابا مودی ہے اوپر اوپر سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں بجا اوپر اوپر سے یہ بھی کہتا کہ بلا ہے تم کچھ بھی کہتا کہنے سے کیا ہوتا ہونا تھا کہنا تھا نا دینا میرا مسئلہ بندہ یہ مزاق میں قادیانی ہوں یا جناب میں اوپر سے کہہ رہا ہوں روٹی کمانے کے لیے چار پیسے حرام کے بٹورنے کے لیے اینٹنے کے لیے کہہ دے کہ جناب میں قادیانی ہوں میں وہ قادیانی ہو جاتا ہے مرتاد ہو جاتا ہے منہ میں رہتا بندہ کیا اوپر اوپر سے کیوں نہ کہہ رہا ہوں اللہ اکبر رفت بارک وطالع نے جی اس آئے مبارک کے اندر پہلا سبب پچھلی آئے مبارکہ میں ایک سبب بیان کیا ان کے دین حق کے دشمن بننے کا وہ یہ تھا حبے جا اور حبے مال اہدے کی بھوک اور مال کی بھوک یہ دو چیزیں جو ہیں بندے کو دین کا دشمن بنا دیتی ہیں ٹھیک ہے جی رب تبارک و تالا نے رشا فرمایا دیکھیں نا ابھی ٹچ کی بات کر رہے تھے ٹچ جو ہوتا ہے نا ٹچ ٹچ پتا کیا ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے جہاں بندہ صرف اپنی غرض نکالنے کے لیے ہاتھ لگاتا ہے بس ہے بس ہے کہ نہیں سمجھایا غرض نکالنے کے لیے ممبئی صاحب نام لے لیے چلو جی لوگ ہیں چاروں لوگ خوش ہو جائیں گے چار لوگ ہیں چلو خوش ہو جائیں گے ہمارا کام نکلے گا نہیں اسلام کو ذرا ٹچ دے دیں آپ کو پتہ ہے قوم بے وقوف ہے اسلام کا نام لیں تو سارے جناب کہتے واہ واہ واہ واہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا اپنا ماضی کیا کہہ رہا ہے اس کا کردار کیا کہہ رہا ہے بس ٹچ دے دیں جی ٹچ آیا اور جناب راضی ہو گئے یا پھر بندہ ٹچ اس لیے دیتا ہے کہ اسے پورے کے پورے سے نفرت ہوتی ہے پورے کے پورے کو اپنانے سے ہے نام ہم بھی مسلمان ہم عاشق رسول ہوتے دیکھو احمد گئے کہتے جوتے اتار کے کہتے تھے جیسے بھی کوئی عاشق رسول ہے ہم تو بابا فریق کے دربار پہ گئے تھے ان کی چوکٹ کو چوم لیا تھا بتائیں ہمارے جیسے بھی کوئی الاشک ہے قوم بےچاری ایسی ہوتی ہے کہ وہ جناب ہو جاتی ہے اسی بات پہ لٹو ہو جاتی ہے ہے یا نہیں ایسے لطیفہ بھی ہے ہے ہے بڑا بڑا ویسے زبردست سمجھنے کے لیے نا ہنسنے کے لیے نہیں سمجھنے کے لیے بڑی زبردست بات ہے ایک بندے کو نا پہلے ہوتا تھا کہ وہ کھیتوں میں جاتے تھے لوگ کزائے حاجت کے لیے اپنی طبی حاجت پوری کرنے کے لیے وہ وہاں گیا تو اسے لومڑی نے کاٹ لیا لومڑی ہوگی وہاں اس نے کاٹ لیا اسے جب اس نے کاٹا تو گیا وہ ایک پیر صاحب کے پاس دم کروانے کے لیے اب اس نے کہا اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے لومڑی نے کاٹا ہے تو پیر صاحب نے بھی بیشتی خراب کر دینی ہے اتنا بات تم تجھے لومڑی نے کاٹ لیا ہے تو جا کے کہتے جی مجھے کتیا نے کاٹا ہے دم کر دیں کیا کہتا ہے؟ کتیا نے کاٹا ہے مجھے دم کر دیں وہ پیر صاحب دم کرنے لگے کہنے لگا تھوڑا سا لومڑی والا دم کو بھی ٹچ دے دینا کہتا تھوڑا سا وہ دم بھی ڈال دینا, دینا،, دینا. ہے کیونکہ وہ شرم محسوس کر رہا تھا کہ وہ لومڑی کا نام کیسے لے نام اس نے کتیا کا لے لیا کتیا کا نام لے کے بعد میں کہنے لگا وہ تھوڑا سا دم وہ بھی ڈال دینا اس کا بھی تھوڑا ٹچ دے دینا, دینا،, دینا. کہا، جی وہ کیوں اس نے کہا وہ تھوڑا سا ویسے ڈال دیں ایک تڑکا ہی صحیح ذائقہ تبدیل ہو جائے گا تو یہ قوم کے ذائقہ تبدیل کرنے قوم کو جناب ایسی باتوں کی طرف لگانا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی قوم پھر سمجھتی کیوں نہیں ہے وہ کافر ہو کر بھائی ہندو ہو کر انہوں نے اپنے حکمرانوں کو وہاں سے نکال دیا مالدیب کی طرف بھاگ گیا ان کا صدر ہمارے وہی چوڑے وہی مسلی وہی وہی خائن وہی بدماش دوبارہ سے پھر سر چڑھے ہوئے ہے یا نہیں ایسا تو یہ رب تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب ہے لوگ پوچھ لیں عذاب کیسے ہوتا ہے میں نے کہا ایسے ہوتا ہے یہ دیکھ لو خود تم جس قوم کے سر میں جوتے مارے تھے نا جس بندے نے جس نے گولی ماری تھی اسی کے بیٹے کے پاس یا اسی کے ابے کے پاس جا کے دوائی دوائی لے رہے ہیں جس حکیم کی جس حکیم حکیم کی کی سے بندہ بیمار ہو اس کے شگرد کے پاس پھر دوائی لینے جائے ہاں جی وہ آپ پھر دوائی دیں ذرا میری طبیعت ٹھیک ہو جائے وہ کہی میرے استاد نے جب تمہیں بیمار کر دیا ہے تو میری دوائی میں تیرے لیے شفا کہاں ہوگی نکل جائے تم لیکن عقل ہو تو وہاں سے بھاگے نا نوزالی دیکھے جی رفتارک و تعالیٰ نے دوسری آئے مبارکہ کے اندر دوسرا سبب بیان کیا لوگوں کے دین کے دشمن ہونے کا اور دین کے اندر اختلاف جو پیدا ہوتا ہے اس اختلاف کا بھی سبب بیان ہو گیا یہاں اس آئے مبارک کے دین میں اختلاف کیوں ہوتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کی تاریخ بھی بتا دی کہ اختلاف شروع کب سے ہوا ہے کب تک سارے لوگ متفق تھے متحد تھے ان کا عقیدہ ایک تھا جماعت ایک تھی امت ایک تھی کب سے آ کے اختلاف ہونا شروع ہوا ہے یہ آئے مبارکہ دیکھی اللہ تعالیٰ نے کان الناس سمتم واحدہ میں سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت تھے ایک ہی جماعت تھے ایک ہی عقیدت ان کا عقیدت ہو اط آدم علیہ السلام کے زمانے تک سارے, کے سارے لوگ آدم علیہ السلام کے بعد سارے, کے سارے لوگ ایک ہی عقیدے پر تھے نور علیہ کا زمانہ آیا تو اس وقت لوگ جو ہیں وہ بکھرے تک ایک رہا سب لوگوں کا ایک ہی مان ایک عقیدہ عقیدت رہا اس دس کرن کے بعد آ کے لوگ جو ہے وہ بگڑنا شروع ہوئے ایک مانا یہ ہوا اس کا کہ لوگ ایک ہی عقیدے پر تھے دوسرا مانا یہ کہ نور علیہ السلام کے زمانے میں سارے لوگوں کے ڈوب گئے سارے لوگ اس کے بعد سارے لوگ ایک ہی عقیدے پر تھے وہ عقیدۂ توحید تھا عقید نبوت آخرت ہر چیز کو ماننے والے تھے اس کے بعد جا کے اہستہ اہستہ پھر لوگوں میں اختلاف آنا شروع ہوا یہ اختلاف آیا کیوں ہے یہ بیان کیا رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالی نے رشا فرمایا جب جیسے جیسے ان لوگوں کو دنیا کی محبت بڑی ہے نا مال کی محبت بڑی ہے اور دنیا کے عہدے کی محبت بڑی ہے ان کے دلوں میں ہواس ہے رفت بارک و نے فرمایا ویسے ویسے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ہیں وہ دین کے دشمن بنتے ہیں یہ آئے مبارکہ دیکھیں اللہ تعالی نے رشاہ فرمایا جب اختلاف ہوا تو رب تبارک و نے وہ اختلاف مٹانے کے لئے اپنے نبی بھیجے <سلام> وہ اختلاف ختم کرنے کے لئے رب نے اپنے نبی بھیجے سبحان اللہ ان کے عقیدے غلط ہو گئے رب تبارک و نے ان کے عقیدے درست کرنے کے لئے اپنے نبی بھیجے <تصف> انبیاء کی باست کا مقصد بیان ہو گیا کہ انبیاء جو ہیں وہ لوگوں کی عقیدے ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہیں <تصف> جب تک آتے رہے لوگوں کے عقیدے ٹھیک کرنے کے لیے آتے رہے آج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری محبوب کریم علیہ السلام کی امت کے علماء کو عطا فرمائیے لوگوں کی عقیدے ٹھیک کریں سب سے پہلا جو انبیاء ٹھیک کرنے وہ لوگوں کا عقیدہ توحید تھا کیا ہے علما کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو عقیدت توحید کی طرف لائیں ان کے عقیدت توحید کو ٹھیک کریں ان کا نظریہ توحید ٹھیک نہیں رہا لوگوں کا عقیدت تو ٹھیک نہیں رہا باقی کیا ٹھیک ہونا بتائیں اصل بنیاد جو ہے عقائد اسلامیہ کی وہ عید توحید ہے وہی ٹھیک نہیں رب رفتار کا شا پرما جی دیکھیں انبیاء تشریف لائے انہوں نے آ کر کہا مبشرین و منظرین کہا جو عقیدت کو اپنائے گا اس کے لیے جنت ہے اس کے لیے کیا ہے جنت ہے خوشخبری سنانے کے لیے آئے کن کے لیے جو عقیدت و کو ماننے والے تھے وہ منظرینہ اور جو عقیدت و کو چھوڑنے والے تھے انہیں جہنم کا ڈر سنانے کے لیے آئے کہ تم جہنم ڈال دیے جاؤ گے لہذا تم پر ضروری ہے کہ تم شر کو چھوڑ دو اور عقیدت تو ہید کی طرف آ جاؤ رب تعالی نے ارشا فرمایا وہ کتاب بالحق اللہ تعالی نے پھر اللہ تبارک و تعالی نے کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ کے ساتھ ہے؟ حق کے ساتھ لیہ بین اللہ سے فی, فی پھر جن مسائل میں ان کا اختلاف ہوا تھا اس اختلاف میں فیصلہ فرما دے یہ ذہن میں رہے لیا کما جو ہے تاکہ وہ فیصلہ کر دے اس کے فائل میں لحکمہ کے فائل میں تین امکان ہیں تین طرح کے احتمال ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے کتاب نادل کر کے یا پھر کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا نبی فیصلہ فرما دے یا پھر وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے جیسے کہ قرآن کریم ہے اس کا ایک نام فرقان بھی ہے کیا ہے جیسے ہم کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید فرقان فرقان کا معنی یہی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب رفتار کو نے ارشا فرمایا جی دیکھیں میں کہ وہ مختال اوا تو باغیم بھائی کہ انہوں نے جو اختلاف کیا نا دین میں وہ اختلاف تب کیا ہے جب ان کے پاس روشن دلائل بھی آ چکے تھے روشن دلائل آنے کے بعد اختلاف کیا انہوں نے سے یہ ثابت ہوا ان کا جو اختلاف تھا جس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے انبیا ہے اختلافات میں تھا میں تھا؟ کن میں میں اختلاف تھا بینات وہ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محکمہ محکم تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیے یہ یہ یہ عقیدہ توحید عقیدہ آخرت مرنے کے بعد اٹھنا جنت دوزکلات ساری چیزیں جو ہیں رفت بارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی ان کا پر ایمان عقیدہ نظریہ ہر چیز کھول کر بیان کر دی گئی اس کے بعد ان کا اختلاف کرنا ان باتوں پر یعنی کہ عقائد محکمہ پر ہیں عقائد قطعیہ میں کے معاملے میں اختلاف کرنا ان کا یہ چیز انہیں ڈبو گئی یہ چیز انہیں غرق کر گئی باقی رہا اختلافات غیر واضح باتوں میں غیر منصوص یعنی کہ وہ باتیں جن کا جو بیانات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی ہیں مسال جی, جی نے کہتے ہیں ان, ان, ان میں اختلاف دی جو ہے وہ جہنم جانے کا سبب نہیں ہے وہ جہنم جانے کا سبب نہیں ہے وہ ایک حسن ہے جو اللہ تبارک و اس امت میں رکھا ہے وہ ایک لچک ہے جو اللہ تبارک و نے اس امت کو عطا فرمائی ہے وہ ایک تبس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے میں محبوب علیہ صاحب السلام کے غلاموں کو عطا فرمایا کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ ہمارے ایک بہت ہی بڑے عالم تھے بہت بڑے بزرگ تھے وہ ایک عالم بیان کرنے لگے بہت بڑے بزرگ کے بارے میں بہت بڑے صوفی بزرگ تھے عالم بھی بڑے پائے کے تھے وہ کہتے ہیں کہ مرتبہ ایک نماز پڑھنے لگے وہ نماز میں اس طریقے پر عمل ہو رہا تھا جو طریقہ امام شافی کے ان کے مسلک کے مطابق تھا کہتے ہیں میں نے عرض کر دیا میں نے کہا حضور یہ تو امام شافی کا طریقہ مبارک ہے ہم تو حنفی ہیں انہوں نے کہا شافی کن کے ہیں وہ بھی تو ہمارے ہی ہیں شافی بھی تو ہماری ہیں ہے کہتے ہیں مجھے اس دن سمجھ آ گیا وہ سوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا صوفی کا مذہب نہیں ہوتا وہ لوگ ہمارے جب سے انہوں نے مذہب دین کو سمجھا نا اس دن سے بےڑا غرق ہوا ہے حالانکہ مذہب کہتے ہیں عبادات کے معاملے میں غیر منصوص مسائل میں اجتحاد مسائل جو ہیں ان مسائل کو ان پر عمل کو مذہب کہا جاتا ہے جیسے پیچھے فاتح ہم نے پڑھنی یہ تو حضرت یہی وجہ ہے میں نے ثابت کیا کہ امام اعظم حضرت جب فتبہ آتا تھا نا آپ نے کبھی بھی یہ التزام نہیں کیا کیونکہ حملی تھے امام احمد بن حمبر رضی اللہ تعالیٰ کے مسل کے پیروکار تھے ان کے جناب مذہب کے پیروکار تھے آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جناب میں حملی ہوں تو حملی فتویٰ دوں گا نہ آپ ہمیشہ تین ائمہ کے قول پر فتویٰ دیتے رہے امام امام احمد بن حمبل امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شافی رضی اللہ عنہ ان تینوں کے مذہب پر امام حضرت رضی اللہ عنہ فتوا دیا کرتے تھے تینوں کے اوپر فتوی دیتے تھے تو اسے ثابت ہوا بھائی یہ جو مسائل ہیں مسائل فقہ ان کے اندر جو اختلاف ہے یہ باعث سے عذاب نہیں ہے یہ رب تبارک وتعالى کے غضب کا سبب نہیں ہے رب تبارک وتعالى نے واضح فرما دیا میں کہ بیانات جب آ گئی تو ان میں اختلاف کرنا اس لیے اللہ تبارک وتعالى نے اس اختلاف کو مٹانے کے لیے اپنے نبی بھیجے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے رب تبارک وتعالى نے اپنی کتاب نازل فرمائی تاکہ وہ خطاب وہ جو اختلاف ہے ان کا وہ ختم ہو جائے اور اس امت کے اندر جو اختلاف فروئی اختلاف ہے یہ نزول عذاب کا سبب نہیں ہے رفت بار جی دیکھیں آگے سبب بیان ہو رہا ہے انہوں نے اختلاف کیا کیوں رب کہ ان کی آپس کی دشمنیاں تھیں آپس کا اناد تھا آپس کے ان کے بیر تھے جس وجہ سے انہوں نے دینی اپنا اپنا بنا لیا ہی اپنے اپنے بنا لیے آج ایک پیر دوسرے پیر سے لڑ پڑے, پڑے تو وہ عقیدہ اس سے علیحدہ ہی گھڑ لیتا ہے مولوی مولوی, مولوی مولوی جو بھی مولوی بالغ ہو جائے, مولوی جائے مولوی اے اے چار کتابیں پڑھ لے وہ اپنے مذہب اور دین, مولوی دین مولوی کھڑا کر لیتا ہے کی ہوئی تشریح پسند نہیں آتی کہ دین کی تشریح کرے دین کی تشریح کرے اس کا درد دین کا درد ہو اسے چاہیے کہ وہ اس کی بات کو مانے اور قبول کرے اس کی بات کو <تصفح> <متحد> رب رفتبار کو ارشا فرمایا جی دیکھیں بغیم بینہم جناب عداوت کی وجہ سے انہوں نے دین ہی بدل دیا دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے دین ہی انہوں نے جناب تقسیم کر کے رکھ دیا بانٹ دیا انہوں نے اللہ اتبار کو اتارنے ارشا فرمایا سبحان اللہ مفاد اللہ الدین امن مختلف میرے حق کے بیز اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایمان والوں کو ہدایت دی اختلاف کے مسائل میں بھی ہیں جو حق میں اختلافات تھے ان کے اللہ تبارک و تعالی نے بیزنی ہی اپنے فضل کے ساتھ اپنے کرم کے ساتھ اپنے حکم کے ساتھ اللہ تعالی نے انہیں ہدایت نہاں فرمائی یہ ذہن میں رہے ہدایت بھی بے طلب کے نہیں ملتی رفتبارک و تعالیٰ اسے ہدایت تعالیٰ فرماتا جو مانگے رفتعیٰ سے جو تڑپ رکھنے والا ہو مطلب کیا ہے تڑپ یہاں پہ اس آئے مبارکہ کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے اصل تڑپ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ان مسائل سے اپنے آپ کو نکال لے حق کے معاملے میں اناد نہ رکھے کسی ذات کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے دین کا دشمن نہ بنے دین کا دشمن نہ بنے کسی ذات کے ساتھ کسی بندے کے ساتھ شخصیت کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے دین کی مخالفت نہ کرے بندہ رفتار کے ہر اس بندے کو میں اسے ہدایتہ فرما دیتا ہوں ہر اس بندے کو رب تبارک ہوتا رہا ہجاطا ورم ہے ورنہ یار کیا سبب ہے ابو جالو ابو لابو قرآن پڑھیں اور وہ بھی حضور پڑھیں قرآن سنائے اور وہ بھی حضور سنائے پھر بھی انہیں ہدایت نہ ہو اصل وجہ سبب یہ ہے ان کے اندر حق کی دشمنی آ گئی تھی آکر شام کی دشمنی کے وجہ سے وہ حق کے اور دین کے دشمن بن چکے تھے آج بہت سارا ٹولہ ایسا ہے وہ ذات کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے وہ دین کے دشمن بن جاتے ہیں کسی بندے کے یعنی کہ وہ حق بیان کر رہے ہیں عالم اس کے ساتھ ہماری لڑائی ہے تو ہم نے پھر حق کا انکار کر دینا یہی سبب تھا ان کا یہ لتمار گوتالا نے ایک بہت بڑی وجہ بیان فرمائی کہ کیا دین کا وہ پر کا انکار کر دیا وہ ایک کالا تھا کہیں سفر میں جا رہا تھا کسی علاقے میں تو اس نے اپنے متحد سے پوچھا جی میں سفر میں جا رہا ہوں تو میں پھر کوئی مسئلہ ضرورت پڑ جائے تو میں پھر کس سے پوچھوں وہاں تو کوئی ہمارے مذہب کا عالم ہی نہیں ہے ہمارے مسئلہ کا عالم ہی نہیں ہے تو وہاں کس سے پوچھوں اس نے کہا تو سنیوں کے عالم سے پوچھ لینا اس نے کہا سنیوں کے عالم ان کے دین کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے اس نے کہا تو اس سے پوچھ لینا نا جیسے وہ بتائے اس کے خلاف کر لینا وہی ہمارا دین ہوگا جیسے وہ کہے اس کی مخالفت کرنا یعنی تم نے اس سے پوچھا کہ زور کی رختیں کتنی ہیں وہ کہے گا کہ مسافر کے لیے دو ہیں مقیم کے لیے چار ہیں تو تو سفر میں ہو تو چار پڑھ لینا مقیم ہو تو دو پڑھ لینا مخالفت جو کرنی ہوئی نا اس نے کہا جو وہ بتائے تو اس سے پوچھنا کتا حرام ہے کہ حلال ہے وہ کہے حرام ہے تو تو کھا جانا تو انہوں نے رکھنا پیچھے کیونکہ جو وہ کہے اس کے خلاف کرنا ہے یہی دین ہے ہمارا بتائیں یہ یعنی شخصیت کے اختلاف جو ہے وہ دین کے اختلاف تک لے گیا یہ،, یہ،, یہ عذاب ہے بھئی یہ کیا ہے یہ عذاب ہے شخصیت کے اختلاف کے ساتھ دین کا اختلاف آ جائے اللہ اکبر رب نے ارشاو ماہ کے باغیم بینہم ان کو یہ اختلاف لے ڈوبا فما اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایمان والوں کو ہدایت دی اس نے اختلافی مسائل میں حق کے معاملے میں بیزنی ہی اپنے فضل کے ساتھ اپنے کرم کے ساتھ اللہ حدیم شاؤ یا سراتم مستقیم اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہدایت دیتا ہے صرف انہیں دیتا ہے جنہیں رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے صرف انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے انہیں سراۃ مستقیم سرات مستوی استفاع والا راستہ رب تبارک و تعالیٰ اعتدال والا راستہ انہیں دکھاتا ہے نہ تو وہ تشدد پسند ہوتے ہیں نہ وہ متشدد ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ جناب ایسے پل پلے ہوتے ہیں کہ انہیں دین کی غلطی نہیں ہوتی انہیں دین میں تسلب نہیں ہوتا نہیں جی میں تو سب کے پیچھے وہاں پڑھ لیتا ہوں نہ یہ نہیں اللہ تبارک دار نے اگے کی جی تسلی دی اہل ایمان کو کیونکہ پیچھے بیان فرمایا رب تعالى گوتا ہے ان زکینا للذین ورت ایت میں ويسخرون من الذين کہ وہ لوگ جو ہیں حب جا والے حب مال والے یعنی کہ عہدیدار اودے والے اور مال والے وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا ہیں ایمان اڑاتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا آج بھی آپ دیکھ لیں اگر آپ گاڑی رکھ کے چلے گئے ہیں کسی بھی بڑے افسر کے سامنے وہ آپ کی تزلیل کرے گا ایمامہ باندھا ہوا ہے تو تزلیل بڑھے گی اللہ یہ کہ اللہ تبارک تعالی نے اس کے دل میں ایمان کی محبت ڈالی ہو دین کی محبت ڈالی ہو تو وہ آپ کا احترام بھی کرے گا لیکن اکثریت ان میں ایسی ہوتی ہے جو دشمن ہوتے ہیں دین کے دینداروں کے بھی دشمن ہوتے ہیں تو ربت بارک و تعالی نے یہاں تسلی دی ان لوگوں کو جو دین حق کی وجہ سے تکلیفیں اٹھا رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے ہوا یہ کہ کریم اکثر اللہ علیہ وسلم کعبہ شریفہ کے ساتھ ٹیک گائے بیٹھے ہیں حضور اس طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالی لو بڑی تکلیفیں دی گئی انہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالی تعالیٰ بڑی عزیتیں دی گئیں گئی. حق کی خاطر. خاطر یہ حضور کی ہوا ہے. آخر رکھا اتنا داروں پر اتنا ظلم کرتے تھے کہ کہناب آری رکھتے تھے ان کے سر پر ایسے آری رکھتے تھے ان کے سر پر میں پورے جسم کو ان کے دو ٹکڑے کر دیتے تھے لیکن وہ حق کو نہیں چھوڑتے حق نہیں چھوڑتے دینی حق پر قائم رہتے اتنی تکلیفیں انہیں اٹھائیں اور آکل سامنے کے لوہے کی کنگھی ان کے پاس ہوتی تھی ایسے جناب یہاں رکھتے اور ایسے پھیرتے پورے جسم پر ان کے جسم کے گوشت کو اور چمڑے کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے تھے آکر نے میں اتنا ظلم اور ستم جو ہے وہ بھی انہیں حق سے دور نہیں کر سکا آکڑ سامنے کے جنگ کے اندر رسول کے رسول جو تھے اور ان کے ماننے والے جو تھے ان پر ایسی سختیاں آئیں جنجھوڑ کر رکھ دیا گئے جھرا جڑ کر رکھ دیا گئے میں باوجود اس دقت کے اور تکلیف کے اتنے مسائب کے ان کی زبان پر بھی یہ آ گیا مولا وہ مدد کب آئے گی تیری جو نے کہا تھا وعدہ کیا تھا ہم سے اتنے تک وہ کہہ دیا انہوں نے لیکن دین تو انہوں نے نہیں چھوڑا اس مبارکہ میں تسلی ہے آج کے دور میں دین حق کا پاک کام کرنے والوں کے لیے ایسے ہی حضور نے فرمایا میں جب فتنے کا دور ہو اس وقت کو میری دین کی خدمت کرے گا دین کے غلبے کے لیے کام کرے گا میں اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی میرے پچاس صحابہ جتنا صحابتہ پچاس صحابہ آج بتائیں کسی بھی ظالم حاکم کے سامنے کلمہ میں حق کہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے آج تو جس کو بھی ہاتھ لگا ہو وہی بچھو ہے جیسے کسی نے کسی سے پوچھا نا کہ بچھو جا رہے تھے چالیس پچاس تو اس نے کہا اس میں زیادہ زہر کس میں ہے اس نے کہا تم اس میں سے کسی کے دم پہ ہاتھ رکھے دیکھ لو تم پتہ چل جائے گا کون سے زیادہ زہریل ہے آج جس کو بھی ہاتھ لگاؤ کوئی حق بات کہو ہر بندہ بچھو لگا پھرتا ہے ہے یا نہیں کسی کو بھی کہنا حق بات کہنا تکلیف دے بات ابھی ہے فوراً تکلیف دے گا رب تبارک و تعالیٰ صاحب مبارک کے اندر آل ایمان کو تسلی دی ام حاصب تم تدخل جنت آ کیا تم یہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے جنت جانا تمہارے لیے ایسا آسان کام ہے صلی اللہ خلو من قبل میں ابھی تو تم پر وہ تکلیف نہیں ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی ہے جو پہلے لوگوں نے اٹھائی ہیں تکلیفیں وہ تکلیفیں نہیں ائیں وہ مصیبتیں نہیں ائیں مسدہم الباساو ودراو نا انہیں تو تکلیفیں ائیں بڑی بڑی مصیبتیں ان پر نازل ہوئی وزلزلوں میں جھنجھوڑ کر رکھ دیا گئے ان پہ زلزلا تاریک کر دیا گیا مصیبتوں اور تکلیفوں کا حتا یکون الرسول والذین معه یہاں تک کہ وہ موجد رسول ہیں اور اس کے ماننے والوں نے یہ کہہ دیا عرب کی بارگاہ میں متا نصر اللہ یا اللہ مدد کب आएगी یہ مایوسی کی حالت میں نہیں کہا رب سے مایوس ہو گیا پریشانی وعدہ کیا تھا وعدہ کب پورا کرے گا یہ دشمن تو ہم پہ چڑھ گئے ہیں اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں ہمیں ربت بار ان نصر اللہ کریب میں تم لگے رہو میرے دین کی مدد میں اور میری مدد بھی قریب آ گئی ہے میری بدد بھی آگئی ہے تم نے پریشان نہیں ہونا تو یہ رب تبارک بطال نے تسلی دی ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والوں کے لیے میں تم لگے رہو دین کی خدمت کے لیے تم دین کے غلبے کے لیے یہ دیکھیں جی ہمارے زمینہ وہ پیغام پہنچانا ہے پیغام پہنچانا ہے ہمارے زمینہ صرف بیان کر دیں ہم لوگوں کو بتا دیں ٹھیک ہے نم نمانا ہمارا کام ہے نہ انہیں پکڑ کے ہاکی راہ پہ اٹھا کے ایسے ڈالنا راہ پر رکھنا ہمارا کام ہے ہمارے ذمے صرف پہنچانا ہے اللہ تبارک و تعالی جو صرف پہنچانے پر ہی ہمارے لیے ہمارا اجرا لکھ دیتا ہے حقیقت کہہ رہا ہوں پریشان ہونے والی بات نہیں کئی سارے لوگ نا میں اس لیے یہ بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کھول رہا ہوں کہ لوگ جو ہے نا جب کسی کو دعوت دیتے ہیں نا دینی حق کی تو آگے سے وہ بندہ جلدی قبول نہ کرے تو پریشان ہو جاتے ہیں دین کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا یہ نہ کریں آپ نے کام کر دیا نا بتا دیا بیان کر دیا ہے آپ کا کام ہو گیا وہ نہ مانے یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ نہ کام ہے یہ دینا میرا مسئلہ وہ نہیں مان رہا یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ آپ ناکام ہے آپ کامیاب تب ہوں آپ کے پیچھے لوگ ہوں آپ کے پیچھے لوگ ہوں جب گٹھو تب کامیاب ہوں نا نہ یہ کامیابی کا معیار ہی نہیں ہے یہ کامیابی کی دلیل ہی نہیں ہے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میں نے دیکھا بہت سارے انبیاء ایسے تھے ایسے نبی, نبی سنے غور کے, کے ساتھ نبی جو ہیں رب تعلی کے پاک پیغمبر جو ہیں کہ ان میں سے کسی کے پاس دو بندے تھے کسی کے پاس ایک بندہ تھا اور آکل سامنے کئی نبی تو میں نے ایسے بھی دیکھے جن کے جن پر ایک بندہ بھی مان نہیں لایا کیا کہیں گے رب کے نبی ہیں دعوت دی ہے لوگوں نے مانا ہی نہیں دعوت دی ہے لوگوں نے مانا ہی نہیں نو علیہ سید و سام، رب کے پاک پیغمبر ہیں اتنے جن کو آدم سانی کہا جاتا ہے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کریں کل اسی بندے مسلمان ساڑھے نو سو سال تبلیغ اور اسی بندے مسلمان تو کیا کہیں گے کیا کہیں گے یہاں نہ بھائی نہ یہ کوئی ناکامی کی دلیل نہیں ہے رب کے مومن بندہ جو ہے نا دین حق کا پیغام دے دے کامیاب ہو گیا بس وہ کامیاب ہو گیا ہے آگے وہ مانے نہ مانے یہ ناکامی اور کامیابی اسی کے سر ہے